اور اگر کتاب والے اعمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گنا اتار دیتے اور ضرور انہیں چہ کے باغوں میں لے جاتے